يُصْبِحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۚ ﴿٢﴾ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّىِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٣﴾ سد اللہ سدری ویسی امری وحل ملس بہ ک اللہ ربنا الحمنا رشدنا من شرور اللہ حق کا حقم ورزن اللہ وفقنا البا تو و ترضا آمین یا رب دمین دو ہفتے کے ناغے کے بعد ہمارا یہ سلسلہ درس پہ شروع ہو رہا ہے اس وقفے سے قبل آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے تین ہفتوں پر پھیلی ہوئی بارہ نشستوں میں سورہ صف کا مطالعہ مکمل کیا تھا اس وقفے کے دوران ایک تو آپ کے علم ہے کہ تحری کے خلافت کا پہلا آل پاکستان کنونشن ملتان میں منعقد ہوا اور اس سے بھی پہلے جس کا کہ ہمارے اس درس کے ساتھ مضمون کے اعتبار سے گہرا تعلق ہے مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے سالانہ محاذرات کے ضمن میں منہج انقلاب نبوی کے موضوع پر پانچ تقریریں اسی جگہ پر ہوئیں اس کا میں نے تذکرہ جیسا کہ ابھی عرض کیا خصوصاً اسی لیے کیا ہے کہ ہمارے سورہ صف اور سورہ جمعہ کے درس کے ساتھ منہج انقلاب نبوی کا بہت گہرا ربط اور تعلق ہے ہمارا ایک معمول رہا ہے کہ ہر درس کے آغاز سے پہلے کچھ امور تمہیدی بیان ہوتے ہیں آج ہمیں اس میں خاصے اختصار سے کام لینے کی گنجائش ہے اس لیے کہ سورہ صف کے ضمن میں جو باتیں تفصیل سے میں ارض کر چکا ہوں یہاں صرف ان کا اشارتن دہرانا کافی ہوگا سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اپنے اس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے درس میں کس مقاب پر ہیں تو یاد کر لیجئے کہ یہ اس کا چوتھا حصہ ہے جو سورت العصر میں چار شرائط نجات بیان ہوئی ہیں ان میں سے تیسری شرط کی تفاصیل پر مشتمل ہے بلکہ تفصیل کہنا شاید زیادہ موضوع نہ ہو اس کا جو نقطہ عروج ہے جو اس کا کلائمیکس ہے تواصی بالحق اس کے ضمن میں مختلف اصطلاحات اور آ چکی ہیں ہمارے اس درس کے دوران دعوت الاح امر بالمعروف، معروف نعین المکر شہادت الناس یہ تمام اسی کی اصطلاحات ہیں لیکن اس کے لیے اقامت دین قلبہ دین حق اور اس کے هدف کے لیے جہاد قتال فی سبیل اللہ یہ گویا کہ رقطۂ عروج ہے اس چوتھے حصے میں پہلا درس ہمارا تھا سورہ حج کا آخری رقو جو ہمارا یہ کتابی صورت میں منتخب نصاب شائع شدہ ہے اس میں دوسرا درس ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل حدیث پھر تیسرا درس جو ہے اس مطبوعہ نصاب کے اعتبار سے وہ سورہ صف پر مشتمل تھا ہم نے اپنے اس مرتبہ کے درس کے دوران ان دونوں دروس کو یکجا کیا ہے سورہ صف کے ضمن ہی میں سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس کا بھی بیان ہوا اور اس حدیث نبوی کا بھی بیان ہو چکا ہے تو مطبوعہ نصاب کے اعتبار سے تو یہ چوتھا درس ہے جو سورہ حج پر مشتمل ہے لیکن ہمارے اس سلسلے درس میں یہ تیسرا ہے نمبر دو یہ کہ مصحف میں ہم اس وقت کس مقام پر ہیں اس کے ذمن میں سورہ صف کے آغاز میں میں نے تفصیل عرض کیا تھا قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے چھ گروپ سات گروپ ان میں سے جو چھٹا گروپ ہے اس کے خصائص اس کے خصوصی فضائل پھر اس چھٹے گروپ کی مدنیات کا خصوصی مضامین کے اعتبار سے بیان ان میں پھر مصبحات کا ایک خصوصی مرتبہ اور مقام کل دس صورتیں ہیں یہ اور مدنی صورتوں کا بلحاظ تعداد سور یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے پرانے حکیم میں سورہ حدیث سے سورہ تحریم تک دس مدنی صورتیں ان میں سے پانچ وہ ہیں جن کا آغاز ہو جاتا ہے بلا کسی تمہید کے پانچ وہ ہیں جن کا آغاز ہوتا ہے سب بحد اللہ یا یوسبیہ للہ کے الفاظ یہ مسبحات ہیں ان کا خاص کیا مقام اور مرتبہ ہے یہ چیزیں بیان ہو چکی ہیں اس وقت صرف حوالہ دے رہا ہوں البتہ یہ مضامین پہلے بھی چونکہ بیان ہو چکے تھے ہمارے منتخب نصاب کے دوسرے حصے میں ایمان کے مباعث میں سورہ تغابن آ چکی ہے سورہ تغابن ان مصبحات میں سے آخری صورت ہے پھر اس کے بعد ہم سورہ صف پڑھ چکے ہیں وہ بھی انہی مصبحات میں سے ہے تو یہ مضامین کئی مرتبہ دہرائے جا چکے ہیں ویسے بھی آخری مرتبہ ان پر گفتگو ہوگی سورت الحدید کے ضمن میں اور تصیل سے ہوگی اس لیے کہ وہ ام المصبحات ان تمام مصبحات کے لیے گویا کے اساس اور جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے لہذا اس وقت میں اس پر زیادہ وقت صرف نہیں کر رہا البتہ تیسری بات جو میں نے عرض کی تھی سورہ صف کے تمہیدی مضامین میں وہ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت پوری تفصیل کے ساتھ دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں کہ سورہ صف اور سورہ جمعہ کے مابین جو نسبت زوجیت ہے اسے اچھی طرح سمجھ لیجیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ فہم قرآن کا ایک بہت اہم باب ہے یہ بات بھی دین میں تازہ کرنے نسبت زودیت کہتے کس بات کو جوڑا کسے کہتے ہیں دو چیزیں اگر جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں تو ان میں کچھ مشابہتیں ہوں گی اور کچھ فرق ہوگا لیکن یہ فرق بھی در حقیقت ایسا ہوگا کہ وہ دونوں فرد جو ہیں اس جوڑے کے وہ مل کر کسی مقصد کی تکمیل کریں گے جیسے جوڑے کا لفظ عام طور پر آپ کو معمول ہے ہمارے ہاں حیوانات میں جوڑے ہیں انسان جوڑے کی شکل میں ہے مرد اور عورت تو ظاہر بات ہے کہ حیوانات میں بھی ظاہر بات ہے کہ ان میں سے جو نر اور مادہ ہے بہت مشابہ ہوتے ہیں شیر اور شیرنی اور بھیڑ اور بھیڑیا اور گھوڑا اور گھوڑی اسی طرح انسان اور مرد لیکن فرق بھی ہے لیکن یہ فرق اس لیے ہے ایک مقصد نسل کو آگے چلانے کے لیے ایک مقصد ہے جس کی تکمیل جو ہے یہ دونوں فرق جو ہے جوڑے کے مل کر کر سکتے نہ صرف نر سے آگے نسل چل سکتی ہے اور نہ صرف مادہ سے آگے نسل چل سکتی ہے تو یہ نسبت زوجیت ہے اس کا تجزیہ تو نسبت ووزیت قرآن حکیم کی جن صورتوں میں ہے یہ بھی یاد کر دیجیے قرآن مجید میں اس کو اس قدر غصب دی گئی ہے وہ من کل شلق نازاؤ جائیں لال نقو کروں یا تزک کروں والے ہم نے تو ہر شہ جوڑوں کی شکل میں پیدا کی یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک عام اصول ہے بلکہ اسی حوالے سے بعض حضرات نے بڑی خوبصورت توجہ دلائی ہے کہ اس دنیا کا جوڑا آخرت ہے دنیا کی توجیہ نہیں ہو سکتی اگر آخرت نہ ہو اخلاق کی کوئی بنیادی نہیں ہے دنیا میں انسان کا صحیح طرز عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ آخرت پر یقین نہ رکھتا ہو دنیا نامکمل ہے جب تک کہ ماحت کا تصور بھی اس کے ساتھ شامل نہ ہو تو گویا کہ مانوی اعتبار سے بھی جوڑوں کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالی کی اس تخلیق میں اور اس حکمت میں گویا کہ ایک قاعدہ کلیہ کی حیثیت سے موجود ہے تو صورتوں میں جو, جو جوڑے ہیں ان میں بھی ظاہر بات ہے مشابہتیں بھی ہوگی اور کچھ نہ کچھ فرق و تفاوت بھی ہوگا لیکن فرق و تفاوت جو ہے وہ بھی کسی مقصد کی تکمیل کے لیے ہوگا بعض جگہ پر یہ نسبت زونیت بہت نمایاں ہے جیسے یہ جو جوڑا ہے بہت نمایاں ہے اب دیکھیے اس میں جو مشابہت ہے لیکن فرق ہے سورہ اب بھی شروع ہو رہی ہے سب بہال سب بہال ما فی السماوات و ما فی الارض سورہ جمعہ شروع ہو رہی ہے یو سب بے اللہ معاف سماواتے کتنی گہری مشابت ہے لیکن فرق بھی ہے کہ ایک میں فعل ماضی آیا ہے اور ایک میں فعل مدارے آیا ہے ان دونوں میں جو فرق و تفاوت ہے اس سے تکمیل کس بات کی ہو رہی ہے گویا کہ زمان کا احاطہ ہو گیا کائنات کی ہر شے جسے ہم کہتے ہیں کون و مکان کون کا احاطہ تو ہو گیا مافظ سماو وہ مافل لڑتے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ کہ کون کا کائنات کا احاطہ ہو گیا اب کون و مکاں اور زمان و مکان تو یہ زمان جو ہے یہ دوسرا جو ایلیمنٹ ہے اس کا, اس کا اس کا احاطہ ہو گیا جب فعل ماضی اور فعل مدارے دونوں جمع ہو گئے فعل ماضی جو ہے پاس ٹینس اور آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان میں اور فارسی زبان میں فیلے مزارے جو ہے وہ کور کرتا ہے حال کو بھی مستقبل کو بھی تو ماضی حال مستقبل تینوں کا احاطہ ہو گیا احاطہ زمانی جو ہے اس کا مقصد حاصل ہو گیا اس کائنات کی ہر شے خواب و آسمانوں میں ہو خواہ زمین میں ہو ہمیشہ سے اللہ کی تصویر بیان کر رہی ہے ہر دم بیان کر رہی ہے اور ہمیشہ کرتی رہے گی تو بہال اللہ سے شروع ہوا سورہ سب کا معاملہ اور سب ہو سے یہ سورہ جمع اسی طریقے سے ایک لفظی مشابہ دیکھیے جو امود والی آیت ہے سورہ صف کی ہوزی ارس ال رسول الحق رحو الدین کلی هو ہوزی اس سے آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر نو جو ہے مرکزی آیت عمود والی آیت ہوول لذی عرصہ رسول وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو سورہ جمعہ کی جو عمود والی آیت ہے ہوول لذی با سا فلمی رسول امین ہو وہی ہے اللہ جس نے اٹھایا امیین میں سے ایک رسول انہیں میں سے معلوم ہوا کہ یہ مشابہت لفظی جو ہے ان دونوں صورتوں کی جو دونوں کی عمود والی آیات میں موجود ہے اصل جو ہے یہ نسبت زوجیت مانوی اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے اس لیے کہ سورہ صف کا جو کہ ہم مطالعہ مکمل کر چکے ہیں مرکزی مضمون کیا ہے سیرت نبوی کا ایک پہلو ہے اللہ صاحب اثرات کہ حضور کی بیست کا مقصد کیا تھا عمود والی آیت نے اس کو معین کیا رسول الحق رحو الدین یہ بےصت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے ہدف معین ہو اس ہدف کے تعین کے ساتھ اب دعوت جہاد و قطال جو لوگ بھی ایماندار ہیں اللہ پر اس کے رسول پر یازین عامن الحد الکم اللہ تجارت ان تنجی کم اذاب نلیم تو من اللہ و رسول و تجاہدی سبیل اللہ بموال زوردار دعوت اور پھر اس کی انتہا کیا ہے ان اللہ قاتلفی سبیل سفن کا انہ بنیان مرسوس یہ گویا کہ سورہ صف کے مضامین کا خلاصہ ہے ریست محمدی کا مقصد ہے غلبۂ دین صلی اللہ علیہ وسلم وہ ظاہر بات ہے کہ جد و جہد سے جہاد سے قتال سے اشار سے قربانی سے ہی ہوگا اور اس کے لیے ان ذمہ داری ہے ان کی جو ایمان کے مدئی ہیں اللہ پر اس کے رسول پر اب اسی کا دوسرا پہلو ہے کہ جو لوگ اس کام کے لیے مردان کار درکار ہیں جو جہاد اور قتال کریں وہ آئیں گے کہاں سے کیسے فراہم کیے جائیں گے ظاہر باتیں آسمان سے تو نہیں آئیں گے انسانوں ہی میں سے ان کو فراہم کرنا ہوگا ریکروٹ کرنا ہوگا جمع کرنا ہوگا یہ فراہمی کیسے ہوگی یعنی یہ کہ اس کے لیے دعوت کی بنیاد کیا ہے اور نمبر دو یہ کہ پھر ان کی تربیت کے لیے کیا بندوبست کیا جائے گا جب ظاہر باتیں تربیت پائیں گے تبھی وہ اس کامل ہوں گے کہ جہاد و قطال فی سبیل اللہ کی ذمہ داریوں کو کما حقہ اور باسن وجو ادا کر سکے تو گویا کہ جو انقلاب نبوی کا اساسی منہاج ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ انقلاب تو ظاہر بات ہے کہ اجتماعی جد و سے آتا ہے جماعت چاہیے اس کے لئے تنظیم چاہیے جمعیت چاہیے طاقت چاہیے افرادی قوت چاہیے لیکن یہ کہ یہ افرادی قوت انفرادی, انفرادی تبدیلی سے وجود میں آئے گی اشخاص بدلیں گے ان کی, سو, ان کا, ان کی سوچ بدلے گی ان کا فکر بدلے گا ان کے شب و روز بدلیں گے ان کے عزائم بدلیں گے ان کے مقاصد بدلیں گے تبھی تو اس کا امکان ہے کہ انقلاب کے لیے آپ کو جو قوت درکار ہے انسانی قوت وہ, وہ فراہم یہ وہ ہے اصل میں مضمون کے جو سورہ جمعہ میں آ رہا ہے تو ان دونوں کے درمیان جو گہرا ربط ہے اور تعلق ہے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل واضح ہے اور یہی مانوی نسبت زوجیت ہے جو اہم کر ہے سورہ صف اور سورہ جمعہ کے مابین جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلے اس وقفے کے دوران یہاں پانچ خطبات ہو چکے ہیں منہج انقلاب نبوی پر اس کے حوالے سے بھی تقسیم جو ہے اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ سورہ صف اور سورہ جمعہ کے مضامین میں تقسیم کیا ہے ہم نے مدہج انقلاب نبوی کو بنیادی طور پر چھ مراحل میں تقسیم کیا تھا وہ چھ مراحل کیا ہیں پہلے تین مرحلے دعوت تنظیم تربیت بقیہ تین مرحلے تصادم کے تین مراحل صبر محض یا پیسو ریزسٹنس پھر چیلنج کرنا اقدام کرنا آگے بڑھنا ایکٹو ریزسٹنس اور پھر آخری اس کا مرحلہ جو ہے جو حضور کی حیات طیبہ میں چھ برس تک اندرون ملکی عرب جاری رہا اور پھر آپ کی حیات دنیاوی کے آخری دور میں اس کا سلسلہ جو ہے جزیرہ نمائے عرب سے باہر پھیلا غزوہ موتا اور غزوہ تموک تو یہ کیا ہے یہ ہے آرم کانفلکٹ تو تین مراحل ابتدائی ہے دعوت تنظیم اور تربیت تین پھر تصادم کے مراحل ہیں پیسو ریزسٹنس، ایکٹو ریزسٹنس اور پھر آرم کانفلکٹ اب ان میں تقسیم یوں ہے سورہ جمعہ میں دو مراحل کی اگا تسکرہ ہو رہا ہے دعوت کیا ہوگی اس کی بنیاد کیا ہوگی تربیت کیسے کی جائے گی اس کا مرکز و محور کیا ہے گویا کہ پہلے تین میں سے دو چیزیں جو ہیں وہ سورہ جمعہ میں ڈسکس ہو رہی ہیں چار چیزیں وہ ہیں کہ جو سورہ صف میں آئی چنانچہ سب سے پہلی بات یہ کہ پہلے تین میں سے بھی ایک مرحلہ ہے تنظیم کس بنیاد پر ہوگی آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ صف کی آخری آیت کے بارے میں میں نے ارض کیا تھا یہ ہے اساس اس تنظیم کی جو انقلاب نبوی کے لیے قائم ہوئی ہے وہ اجتماعیت وہ حزب اللہ کیا یوزین اللہ کما کال من, من انساری کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں جس کی کہ دوسری جو مثال ہے قرآن مجید میں اس اصول کے تحت کے اہم مضامین کم سے کم دو جگہ ضرور آئیں گے وہی آیا ہے مبارک کا سورہ صف کی جو مرکزی آئے ہے ہو اللہ ارسل رسول اہوب الخدا وزید الحق وہی آئی ہے سرح فتح کے آخر میں آیت نمبر اٹھائیس ارسلا رسول الحق رحو الدین کل و کفا بل شہیدہ لیکن اس کے بعد محمد الرسول اللہ وزین باہو محمد جو اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں یہ ہے اصل میں وہ ہے تنظیمی اور وہ حزب اللہ کی تشکیل جو ہوئی ہے جس کا کہ حوالہ سورہ صف کے آخری آیت میں ہے باقی جو تصادم کے تینوں مراحل ہیں وہ جہاد اور قتال کے عنوان سے سورہ صف میں آئی چکے ہیں گویا کہ منہجے انقلاب نبوی کو ہم نے چھ مراحل میں تقسیم کر کے سمجھا تو ان میں سے دو مراحل کا ذکر جو ہے سورہ جمعہ میں آئے گا اور چار مراحل وہ ہے کہ جن کا تذکرہ سورہ صف میں ہم پڑ چکے ہیں اب تمہیری مضامین میں سے آخری چیز جیسے ہم نے سورہ سب کو دیکھا تھا کہ اس کے پانچ حصے ہیں تین حصے چار چار آیات پر مشتمل ایک مل فرید آیت آیت نمبر نو جو اس کے عمود کو معین کرتی ہے اور ایک آخری آیت آیت نمبر چودہ جو اپنے حجم کے اعتبار سے پہلی چار آیات سے بھی شاید زیادہ ہے طویل آیات میں سے قرآن حکیم کی اس میں وہ جو اساس ہے تنظیمی انقلابی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا بیان ہے اس کے ساتھ تقابل کریں گے تو سورہ جمعہ میں بھی پہلے چار چار آیات پر مشتمل دو حصے ہیں بین ہی اسی طرح جیسے کہ سورہ صف میں سورہ صف کے دوسرے حصے میں ایک مثال کے طور پر معاملہ آیا تھا نشان عبرت کے طور پر یہود کا بنی اسرائیل کا یہاں بھی آپ دیکھیں گے دوسرے حصے میں جو چار آیات پر مشتمل ہے یہود کا تذکرہ ہے نشان عبرت کے طور پر اگرچہ وہاں ان کو جو نشان عبرت کے طور پر پیش کیا گیا وہ کسی اور اعتبار سے جہاد اور کتال سے جو روگردانی انہوں نے کی فضا بند و ربو کا فقات اللہ انہ قائد جس پر کہ حضرت موسا علیہ السلام نے پھر اللہ کے دناب میں عرض کیا کہ اللہ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا رب ان لا عملے کو اللہ نفسی واخی ففروق بین النا و بین القومی یہ وہ معاملہ تھا کہ جو جہاد و کتال سے گریز اور فرار کی وجہ سے پیدا ہوا اور یہاں چونکہ منہج انقلاب نبی کے جو دو ابتدائی مراحل دعوت اور تربیت اس کا مرکز و محور ہے اللہ کی کتاب قرآن حکیم یہ تفصیل سے ہم منہج انقلاب نبی کی بحث جو ہے اس میں دیکھ چکے ہیں لہذا کتاب کے ساتھ جو رویہ ان کا رہا وہ دوسرا حصہ جو چار آیات پر مشتمل ہے سورہ مبارکہ کے اس میں ان کو نشان عبرت کے طور پر پیش کیا گیا مسل الزینا کا سم علم یحا کا مسل الحمار یا ایسا مسل القم الزین کسزبوب آیات اللہ و اللہ تو پہلا حصہ چار آیات پر اور اسی میں وہ آیت بھی آ گئی ہے جو اس سورہ مبارکہ کے عمود کو معین کر رہی ہے پھر دوسرا حصہ چار آیات پر مشتمل ہے کہ جس میں یہود کو سابقہ امت مسلمہ کو بطور نشان عبرت سامنے لایا گیا تیسرا حصہ تین آیات پر مشتمل ہے جمعہ کی حکمت اور احکام بظاہر تو اس سورہ مبارکہ کے عمود کے ساتھ اس کا کوئی نمایاں تعلق نہیں ہے بظاہر کہہ رہا ہوں اس لیے نمایاں کا لفظ بھی میں نے دوبارہ دوہرا کر استعمال کیا ہے جب ہم غور کریں گے تو سامنے نظر آئے گا کہ واقع بہت گہرا ربط ہے یہ نظام جمعہ جو ہے اس کا جو گہرا ربط ہے وہ منہج انقلاب نبوی کے ساتھ ہوں. اس کو پھر ہم جب اس مقام پر پہنچیں گے تو تفصیل سے بحث کریں گے وہ اصول اپنی جگہ پر برقرار ہے کہ اس ایک صورت کی تمام آیات نہایت مربوط ہوتی ہیں آپس میں جیسے ہار ہے اس میں موتی پروئے ہوئے ہیں لیکن ان کو کوئی ڈوری ہے کہ جس میں وہ پروئے گئے ہیں وہ انہیں سبھالے ہوئے ہیں تو ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے امود کی حیثیت رکھتا ہے جس میں کہ گویا کہ وہ ڈور ہے کہ جس میں ہر آیت پروئی ہوئی ہے ہر آیت اپنی جگہ پر علم و حکمت کا ایک بہت بڑا جو سمجھیے کہ ذخیرہ ہے گنجینا ہے خزانہ ہے لیکن اس نسبت کے حوالے سے اس ربط کے حوالے سے جو اس عمود کے ساتھ اس کا ہے اس کی یعنی خوبصورتی میں حسن معنوی میں اضافہ ہو جاتا ہے اب آئیے ہم اللہ کا نام لے کر سلسلے بار اس سورہ مبارکہ کی آیات کا مطالعہ شروع کرتے ہیں پہلی آیت مبارکہ ہے یو سب بے اللہ معاف سماوات و ماف الملک القدوس العزیز الحکیم تسبیح کرتی ہے اللہ کی اور تسبیح کرتی رہے گی اللہ کی یہ میں نے فیلے مدارے میں جو مزمر ہوتے ہیں دونوں زمانے ان دونوں کو کھولا ہے تسبیح کر رہی ہے اللہ کی اور تسبیح کرتی رہے گی اللہ کی ہر وہ شہ جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شہ جو زمین میں ہے یہ سب بے ہو باف ثبابات ومافل ارد الملک القدوس العزیز الحکیم اس اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے یہ تمام کیوں مجرور ہیں زیر کیوں آ رہی ہے اس لیے کہ یہ بدل کے طور پر آئے ہیں اللہ کے یسبح سب ما فی السماوات و و فی لر سورج صف میں تو آپ نے دیکھا تھا اور دوسری صورتوں میں بھی دیکھیں گے کہ آخری ٹکڑا علیحدہ کر دیا جاتا وہ ہوزیز الحکیم حرف عطف آ گیا سب بحال اللہ ہے معافی سماوات و معافی لر وہ عزیز الحکیم جملہ مکمل ہو گیا پہلا سب بہل اللہ فی و معافی لر مکمل جملہ بحومن عزیز الحکیم یہ ایک علیحدہ جملہ ہے اور واو عطف نے ان دونوں کو جمع کیا ہے یہاں ذرا معاملہ مختلف ہے یہاں جو اللہ کے اسما آئے ہیں چار الملکل قدوسل عزیز الحکیم یہ چونکہ اسی جملے کے ساتھ شامل ہے بدل کے طور پر آئے ہیں اللہ کے لیے لہذا یہ سب مجرور ہے اب اس میں جہاں تک تصویر کا تعلق ہے اس پر گفتگو سورہ تغابن کے ضمن میں بھی ہو چکی ہے سورہ صف کے ضمن میں بھی ہو چکی ہے میں تیزی کے ساتھ صرف دوہرا رہا ہوں سباہ یا کا مادہ جو ہے عربی زبان میں یعنی فعل سلاسی مجرد میں کسی شے کا تیزی کے ساتھ حرکت کرتے ہوئے اپنی سطح کو برقرار رکھنا چاہے پانی پر ہو پانی پر کوئی چیز تیزی کے ساتھ چل رہی ہے ڈوبتی نہیں ہے اس کے تہ میں نہیں جا رہی سطح پر قائم یا فضا میں یا